بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد المسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله سميع العليم من الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثاني في الباقعات والقصص دسرة باب هي باقعات اور قصور کے بیان میں واقعات کے بیان میں وفیہ 40 قصه اس میں 40 واقعات ہیں <تصفح> سب سے پہلا حدیث نمبر ایک کوشش یہ رہے گی کہ ہر حدیث سے پہلے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر دوں گا اور اس کے بعد لفظ بلستر جمع کروں گا واقعہ یہ ہے کہ جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف صورتوں مختلف ریتوں میں تشریف لاتے رہے ہیں اور کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی آپ علیہ اللہ وسلام کے پاس تشریف لاتے رہے ہیں روایات میں آتا ہے کہ آپ یعنی جبریل امین ایک صحابی ہیں دہی کلبی عنہ ان کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے بڑے خوبصورت صاحبی تھے خیر تو ایسے ہی ایک مرتبہ جبریل امین آپ والے سلاد والسلام کے پاس تشریف لائے آپ والے سلاد والسلام بیٹھے ہوئے تھے تو جبریل امین آئے اور اس طریقے سے بیٹھے کہ اپنے گٹنوں کو آپ کے گٹنوں سے ملا لیا پھر جویر امین نے اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی گھٹنوں پر رکھا یا آپ علیہ سلاح کو کے گھٹنوں پر رکھا پھر سوالات پوچھے یہ صرف اور صرف صحابۂ اکرام کو سکھلانے کے لیے تھا اسلامی تعلیمات ایسی شکل و صورت بنائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے سوال پوچھے ہے کہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں نماز پڑھے زکات ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور حج کرے تو زبریل آمین نے جب یہ جواب سنا تو کہا صدق تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ جو ایک شخص آیا ہے اور سوال بھی پوچھ رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے भाई سوال تو وہ آدمی پوچھتے کہ جس کو جواب نہیں آ رہا ہوتا یہ تو سوال بھی پوچھ رہا ہے اور ساتھ میں تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں آپ نے ٹھیک کہا ہے ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کرا کر رہا تھا. دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسول پر اور آخرت کے دن پر اور اسی طریقے سے تقدیر پر چاہے اچھی ہو چاہے بری پھر اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے احسان ایک مرتبہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ احسان کے دو مرتبے آپ نے بیان فرمائے ایک تو یہ کہ تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر تیرے خیال میں اس طرح کی بات نہ آئے تو پھر کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے فخ صدق تا. اس کے بعد پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی کیا آپ قیامت کے بارے میں مجھے بتائی آپ علیہ السلام نے شاد فرمایا کہ آپ اس وقت تک آپ جان چکے تھے کہ یہ جبریل امین ہے ابل بلا نے آپ علیہ السلام کو ہی پتہ نہیں چلا کہ یہ جبریل امین ہے لیکن آپ کی تصدیق سے آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جبریل امین ہے پھر آپ نے کہا کہ مل مسکول آنا انہا بے کہ جو پوچھنے والا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے تو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے یعنی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے بارے میں کہ کب واقع یعنی قیامت کا علم مجھے نہیں ہے جس طرح آپ کو علم نہیں ہے مجھے بھی نہیں ہے پھر پوچھا کہ مجھے بتاؤ انارا کہاں اس کی علامات بتاؤ قیامت کی قیامت کی علامات کیا ہوگی پھر اس کے بعد آپ اسلام نے چند علامتیں بتائی ان تعامت کی سب سے پہلے فرمایا ان طلد العمت اور باندھی اپنے مولا کو جنے گی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ شاء ترجمے کے ساتھ ساتھ اور جو کم تر لوگ ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے فخر کریں گے عمارتوں پر بڑی بلند و بالا عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں گے تو حضرت عمر بن خطاب اس حدیث کے چن کر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس اتنی سی بات اس نے یہ چند سوالات پوچھے اٹھا اور چلا گیا یہاں سے بات آ رہی ہے سفید لباس آپ نے پہنا ہوا تھا ایک اور آپ کے جو بال تھے انتہائی زیادہ کالے تھے پھر یہ کہ ایک اجنبی شخص تھا اور سفید لباس میں تھا بالکل کالے سے بال تھے اس پر کہیں سفر کے आसार نہیں تھے تو ہم تعجب میں تھے اس شخص کے بارے میں کہ عجیب ہے ایک تو ہماری جان پہچان والا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باہر سے آیا ہے تو اگر باہر سے آیا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پر آثار سفر ہونے چاہیے تھے گردوں کو باہر ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا بھی نہیں ہے بالکل تر تازہ ہے اور صاف ستھرا لباس ہے تو اب ہم اسی تعجب میں پڑے ہوئے تھے کہ اب اس نے یہ چند سوالات پوچھے اور چلتا بنا تو جیسے ہی اٹھ کر چلا تو جو تمہرے فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری روایات میں آتا ہے آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے کہ میں اٹھ کر پیچھے چلا بھادو اس کے پیچھے تو وہ شخص غائب ہو گیا مجھے بلا نہیں تو یہاں اس روایت یہ جو یہاں پر جو روایت ذکر کی جا رہی ہے مسلم شریف کی روایت تو میرے فاروق فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ٹھہرا یعنی میں پوچھا نہیں آپ پر اس اسلام سے کہ یہ کیا ماجرا تھا کون تھا کیا صورت تھی تو میں ابھی رکا ہی ہوا تھا کہ آپ نے خود پوچھ لیا کہ کہ کہانے کہ کے لیے کہ دیکھیے اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں آپ بڑی کتابوں میں ان شاء اللہ پڑھیں گے حدیث جبریل سے مشہور ایمان اسلام بنیادی عقائد کے لیے ہر کتاب شروع ہونے والی باب بدلوہی اس کے علاوہ پھر کتاب علیمان سے جتنے بھی محتیث اپنی کتابوں کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اسی عدیز کو لاتے ہیں مسلم شریف امام المسلم رحم اللہ نے بھی سب سے پہلے کتاب المان میں سب سے پہلے اسی عزیز کو ذکر کیا رضی اللہ تعالی عن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کالا بہن بہ نما کا مطلب ہوتا ہے اسی دوران نہ نوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ علیہ السلام کے پاس ذات یومن ایک دن ایک دن طلاح علینا رجول علئی جب آیا ہمارے پاس رجول ایک آدمی شدید و بیاز سیاب انتہائی زیادہ سفید کپڑوں والا شدید ویاز سیاب شدید یعنی سخت سفید کپڑوں والا شدید و سواد شار انتہائی زیادہ کالے بالوں والا لا یرا علیہ اثر السفر لا معلوم نہیں ہو رہا تھا اس پر اثر السفر سفر کے آثار وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ یعنی اس پر آثار سفر نہیں تھا تو پتہ چلا کہ یہاں مقامی ہونا چاہیے لیکن وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ہم میں سے کوئی ایک بھی اس کو نہیں جانتا تھا اس سے پتہ چلا کہ باعث آیا ہے یعنی بالکل مفلوق الحال تھا حتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ شخص آپ علیہ السلاۃ والسلام کے پاس بیٹھا فس ندا رخ بتعی الا رخ بتئی پس ٹیک لگا دی مطلب ملا دیا اپنے گھٹنے کو آپ علیہ السلاط والسلام کے گھٹنے کے ساتھ وہ وضاح آف اعلیٰ فخر اور اپنے ہاتھوں کو رکھ لیا علا فخر اپنی رانوں پر فخر ضیع کے ضمیر کے مرجے دو ہے یا تو یہ کہ اس نے اپنی رانوں پر رکھا یا علا فخر ہے وہ ضمیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راضی ہوگی کہ آپ ارے اسرات وسلام کی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھے جی تو جس طرح تشہد کی شکل میں آمنے سامنے دو لوگ بیٹھے تو اس طریقے سے جب گٹے ملا دیے تو گویا بالکل آپس میں مل گئے اب یا تو اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے یا آپ علیہ اسرات جی فخر میں دو قول ہیں ہمیشہ سے یاد رکھیے گا آپ بڑے ہو جائیں گے وہ دو رب حدیث تک چلے جائیں گے عالمیہ تک پھر وہاں پر آپ کو بھی محدثین آپ کو مطالب بتائیں گے یہاں پر تو فخر دو ضمیر کے مرضے ہے اپنی ران پر یا آپ علیہ السلام کی ران پر ہاتھ رکھا وقال یا محمد جبریل امین نے کہا یا محمد حالانکہ آپ علیہ سلاۃ السلام کو نام سے کبھی کوئی بھی, بھی نہیں پکارتا تھا اللہ تعالی نے بھی نہیں پکارا صفات سے پکارا رسول یا النبی صحابہ کا کرتے تھے یا النبی یا یا رسول یا رسول اللہ صحابہ کا پکارا کرتے تھے تو ایک یا محمد سے سوال کیا کیوں محدثین فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو مزید چھپانا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ گویا کہ میں جاہل جٹ گنوار ہوں مجھے نہیں پتا کہ معاشرت کیا ہوتی ہے جی یا محمد اس سید کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ جبریل امین نے آپ کو محمد کہا ہے تو آپ یہ محمد کہہ کر پکارتے آپ کو صفات یاد کیا جائے یا رسول يا نبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یو رسول جی یا محمد یا محمد احبر الاسلام مجھے بتلائیے اسلام کے بارے میں قال آپ نے شاہ فرمایا السلام اسلام ان تشہدا اللہ اللہ یہ کہواہ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں رسول اللہ اور محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وہ تو قیم وسلح تھا یہ سارے کے سارے تشہدا کے تحت ہیں تشدد پراتف ہوں گے اور ان تشہدا وہ ان کی وجہ سے منصوب ہے تو وہ تو قیم اور تو نماز قائم کرے تخاتا اور زکات ادا کرے وَتَصُومَ وَتُو رمضان کے روزے رکھے إِلَيْهِ سَبِيلًا اور تُو بیت اللہ کا حج کرے اگر تیرے پاس راستے کی طاقت ہو مطلب سفر اور دیگر اخراجات کا سامان تیرے پاس ہو اور گھر والوں کے خراجات بھی ہوں تو پھر تُو کیا کرے بیت اللہ کا حج کرے تو یہ کیا ہے اسلام ہے گواہی دینا نماز کا قائم کرنا زکاة کا ادا کرنا رمضان کا روزے رکھنا اور حج کرنا آتا جبریل یا کہا کہ آپ نے سچ کہا مت فرماتے ہیں نہ لہو ہمیں تعجب ہوا آجب نہ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ یس ال و ستیہ کو آپ علیہ السلام تو اسلام سے سوال بھی پوچھ رہا ہے وہ جو کو اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے عجیب آدمی ہے دوسرا سوال داغ دیا کالا پاک ایمان مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے کالا تک میں نبل وہ ملائکتی وہ کتبی وہ رسلی بالقدر نبل قدر خیری و یا تو ایمان لا اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر آخرت کے دن پر اور تقدیر پر اچھی ہو یا بری ہو کالا صدق نے پھر کہا کہ آپ نے سچ کہا کالا فخر احسان تیسرا سوال مجھے بتائیے احسان کے بارے میں کہ احسان کیا ہے ہر آدمی کو محسن ہونا چاہیے احسان احسان کا مرتبہ کیا ہے کہ ہر وقت انسان یہ گمان کرے کہ میرا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں یا کم از کم یہ کہ اگر یہ مرتبہ نہیں مل سکتا تو کم از کم اس پر تو ضرور ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے چاہے عبادات میں ہو یا اس کے علاوہ میں بھی کالا پکبر لحسان مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے قال ان ابود الله احسان یہ ہے کہ انتا ابود الله تو اللہ کی عبادت کرے کا ان کا ترا ہو گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے یعنی اپنے رب کو فعلم تقن ترا ہو بس اگر ایسا نہ ہو سکے یعنی فعلم تقن ترا ہو پس اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا یعنی اگر یہ خیال پیدا نہ ہو دل میں تو فن اب یرا وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے یہ خیال تو کم از کم ہونا چاہیے عبادت کے اندر یہ احسان ہے عبادت سے چوتھا سوال کالا فاخ صاحب مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کیا بسائی ہی نہیں؟ تقوم کب قائم ہوگی آپ مسکول مسکول جس سے سوال کیا گیا ہے سائل سوال کرنے والا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے یعنی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ما بے مل مسول جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا کالا تن عمارات، کی جماعت علامت کو کہتے ہیں. ای دیا. عن دیا. مجھے اس کی علامات کے بارے میں بتائیے کیا کے کی علامات کیا ہے کالا ان تلے دل امتحا پہلی علامت بتائی آپ نے ان تلے دل اما کہتے ہیں باندھی کو جو کفار کے ساتھ جنگ میں عورتیں قید ہو کر آ جائیں وہ باندیا کہلاتی ہیں مسلمانوں کی باندھیوں اور غلاموں کا حکم باقی ہے لیکن اس وقت ممالک نے ایک دوسرے سے معاہدے کر رکھے ہیں اگر پھر بھی کوئی ایسا کرے گا تو جائز ہوگا لیکن معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ہوگا لیکن کوئی ملک اپنے اس معاہدے سے دست برداش ہو جاتا ہے پھر وہ اسلامی ملک کسی کفر کے ملک کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور اس کے لوگ قید ہو کر آتے ہیں تو وہ غلام اور باندیا کہلائیں گے اور ان کے ساتھ وہی معاملات ہوں گے جو اول اسلام کے پہلے دور میں ہوا کرتا تھا جی تو عما کہتے ہیں باندھی کو تو اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی تو ساتھ میں ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے مولا جو باندھی کا آقا اور مولا ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے اس کو حق ہوتا ہے یہ والا کہ جو تعلق اپنی کے ساتھ وہ قائم رکھ سکتا ہے وہ اپنی باندھی کے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے بغیر نکاح کے یہ حق ہے مولا کو جی لیکن اگر باندھی سے اولاد ہو جائے مولا کی تو پھر اس باندھی کو بیچنا جائز نہیں ہوتا ویسے تو باندھی کو غلام کو جو چاہیں آپ بیچتے ہیں کسی پر کسی اور کو ہاتھ در ہاتھ بیچتے چلے جائیں جائز ہے لیکن جس باندھی کے یہاں اولاد ہو جائے اس باندھی کا نام بدل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ام والا آپ اگے بڑے ہو کر اطلاع آپ پڑھیں گے ام والا ایک اطلاع ہے تو ام والا اس کو کہتے ہیں جس باندھی کے یہاں اولاد ہو جائے وہ ام والا کہلاتی ہے اور ام والا کا حکم یہ ہے کہ اس کا بیچنا جائے نہیں ہے اب آ جاؤ بات کی طرف بتا رب, رب کہتے ہیں مولا آقا کو پروردگار کو تو مولا اور آقا کو بھی اس وجہ سے رب کہہ دیتے ہیں ان تلے دل امت رب کے باندھی جنیں گی اپنے مولا کو کیا مطلب سب سے پہلا مطلب معاشرت کے اعتبار سے بتاتا ہوں محد نے لکھا ہے کہ بیٹی نافرمان ہو جائے گی اپنی ماں کی بیٹی اپنی ماں کی نافرمان ہو جائیں گی اولادیں نافرمان ہو جائیں گی بیٹے اور بیٹیاں نافرمان ہو کر اپنی والدہ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جیسا کہ غلام اور باندھی کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ ہے قیامت کی نشانی تو یہ مطلب ہوگا کہا کہ گویا مائیں اپنی اولادوں کو نہیں بلکہ اپنے آکا کو جنیں گی ہوں گی تو کہنے کی حد تک اولادیں لیکن ان, کا ان کی معاشرت اور ان کا طور طریقہ ایسا ہوگا جیسے وہ اولادیں ماں باپ ہیں اور ماں باپ ان کی اولادیں ہیں تو سب سے پہلا مطلب کہ اولادیں نافرمان ہو جائیں گی دوسرا مطلب ان طلد المت کہ, کہ ام ولدہ جس کی بے ناجائز ہے اس کی لوگ بے کرنا شروع کر دیں گے ام ولدہ کو بیچنا ناجائز ہے لیکن لوگ کیا کریں گے بیچنا شروع کر دیں گے تو اب جب ام والدہ کی بہت شروع ہو جائے گی تو وہ ام امدا بکتے, بکتے خرید یعنی وہ اسی سے ہاتھ در ہاتھ بکتے بکتے ہتا کے واپس لوٹ کر اپنے بیٹے کی ملکی میں آ جائے گی جس کو اس نے جنا تھا تو وہی بیٹا جس کو اس نے جنا تھا وہ آج اپنی ماں کا مالک اور آقا بن جائے گا یہ ہے جو مطلب صحیح زیادہ بیٹھتا ہے اب ان طلعت کہ باندھی کیا کرے گی اپنے مولا کو اور کیا کرے گی اپنے مولا کو جنے گی ٹھیک دو تیسرا مطلب کہ جو غلام ہوں گے یعنی باندھیوں کی لوڑیوں کی جو اولادیں ہوں گی یہ کیا بن جائیں گے سربراہ بن جائیں گے سردار بن جائیں گے اور حاکم بن جائیں گے کم تر لوگ لوڑیوں کی اولاد تو جب لوڑیوں کی اولادیں کیا بن جائیں گے آقا اور سردار بن جائیں گے حاکم بن جائیں گے تو جو رعایا ہوتی ہے عوام ہوتی ہے تو وہ گویا کہ حاکم کے لیے گویا یعنی باندیاں اور کیا ہوتے ہیں غلام ہوتے ہیں سارے کے سارے تو اس مانا کر کہا کہ وہ جو لوڑیوں کی اولادیں ہوں گی وہ جب آقا اور سردار بن جائیں گے حاکم بن جائیں گے تو جس ماں نے جس بادیر اس کو جنا تھا وہ کیا ہوگی گویا اس کی رعیت میں شامل ہو جائے گی تو وہ بھی گویا اس کی واپس باندھی بن گئی یہ ہے مصدر مطلب انترل الامت ربتہا کا جی انشاءاللہ آپ کو یہ مطالب اگر یاد رہے تو زندگی برہ آپ یاد رکھو گے کہ ہم نے پہلے ہی درجے میں حدیث جبریل کو پڑھا تھا وَأَنْتَرَ الْخُفَاقَ الْغُرَاطَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّائِ وہ انترل خفات خفات کی جمع ہے ننگے پاؤں کو کہتے ہیں جس کے پاؤں میں جوتے نہ ہوں ہافی اس کی جمع ہے خفات ننگے بدن آری کی جمع ہے جو بغیر کپڑوں کے ہو اللہ غریب مسکین آدمی غریب ترین لوگ رعا اشائی رعا جمع ہے راعی کی رائی کہتے ہیں چرواہے کو بکریاں چرانے والے کو اس کی جمع رعات بھی آتی ہے اور رعا بھی آتی ہے حمزہ کے تو رعا کا کسرہ ہوگا اگر اس کے آخر میں سا لکھی ہو تو پھر را کا جمع ہوتا ہے ورنہ رعا اشاتی تو فرمایا آپ میں دوسری نشانی کیا ہوا انترا کہ تو دیکھے گا الفاتا ننگے بدن ننگے پاؤں والوں ال الورات ننگے بدن والوں ہو غریب لوگوں کو ریا اش بکریاں چلانے والوں کو کیا کریں گے وہ یتونا فل یتطاولون فخر کریں گے تفاکر کریں گے تقابل کریں گے مقابلے کریں گے جی فخر کریں گے مقابلے کریں گے فل عمارتوں میں کم تر لوگ ہوں گے جن سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہوگا ننگے بدن گھومنے والے ننگے پاؤں گھومنے پھرنے والے غریب ترین لوگ جن کو انتہائی گھٹیا سمجھا جاتا تھا معاشرے میں وہ کیا کریں گے بنیان بلند و بالا عمارتوں میں فخر کریں گے مقابلے کریں گے آج اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو بالکل ایسے ہی نظر آئے گا جیسے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کم تر لوگ آج کہاں پہنچ چکے ہیں جن کو کوئی سمجھتا ہی کچھ نہیں تھا آج وہ وڈیرے بن چکے ہیں آج وہ حاکم بن چکے ہیں اونٹ اور بکریاں چلانے والے آج بلند و بالا عمارتوں میں مقابلے کرتے ہیں کہ سب سے بلند عمارت ہماری ہوگی سمجھ تو گئے ہوں گے آپ یہ تفاق الو نفل بنیاد یہ وہ ہیں جو صرف کھجور کھانے والے صرف اور صرف پانی اور کھجور پہ گزارہ کر کے بکریاں چلانے والے اونٹ چلانے والے اور آج بلند والا عمارتوں پر فخر کرنے والے ہیں اور شرک کو رواج دینے چلے ہیں اور کفر کے ساتھ معاہدے کرنے چلے ہیں اور امت مسلمہ اور اہل اسلام کے لیے ان سے ایک لفظ تک بولا نہیں جاتا سمن سم تلا کا کچھ کچ آپ نے مجھ سے فرمایا یا اومر اے اومر اتدری منیسا کہ کیا جانتا ہے کہ کون تھا سوال کرنے والا سورو آلم میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جان زیادہ جانتے ہیں تمہارے پاس تاکہ سکھلائیں تمہیں دین اکم تمہارا دی یہ حدی حدیث جبریل اس سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں جو طالب علم کے لیے ہیں طالب علم کے لیے چند باتیں سب سے پہلی بات اس طلح علی نام شرید و بیاز سیاح شرید و سواد شاہ لاہور اثر السفر کہ طالب علم علوم نبویہ کو سیکھنے والا یا سیکھنے والی نظافت کا صفائی کا انتہائی زیادہ اہتمام کرے صاف ستھرے کپڑے پہنے صاف ستھرا بدن ہونا چاہیے جی سب سے پہلی بات کہ پاکیز کی اور طہارت کا انتہائی زیادہ خیال رکھنا چاہیے طالب علم کو ایک بات دوسرا لا یرا علیہ اثر السفر ولا و لا احد کو نہ ہی تو اس پر اثر سفر تھے نہ ہی اس پر نہ ہی میں سے کوئی جانتا تھا اس حدیث سے دوسری صفت یہ پتہ چلتی ہے کہ طالب علم کو بالکل گمنام ہونا چاہیے گم نام زیادہ شود آباز نہیں ہونا چاہیے بس علم سے تعلق اور واسطہ ہونا چاہیے زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو بریکنگ نیوز میں نہیں آنا چاہیے طالب علم کو بالکل مفلوک الحال یعنی اپنے آپ کو چھپا کر علم سے وابستگی اس کی مضبوط ہونی چاہیے اسے کوئی جانے یا نہ جانے بس اسے اپنے تعلق اور علم سے وابستہ ہونا چاہیے جی ہاں ہزار ہزار قسم کے گروپوں میں اس کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے اس کو اپنے علم سے وابستگی ہونی چاہیے اس کو دیگر خلافات میں شریک نہیں ہونا چاہیے اپنے علم سے وابستگی ہونی چاہیے اس کو فضولیات میں نہیں لگنا چاہیے اپنے علم سے وابستگی ہونی چاہیے اپنا تاج جا بجا نہیں کروانا چاہیے بلکہ پوشیدہ طور پر اپنے علم سے وابستگی ہونی چاہیے کہ کیسے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں جبلی امین حتیٰ محمد تک کہہ دیا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے تاکہ یہ لوگ یہ سمجھیں کہ کوئی جاہل جٹ گنوار دہاتی ہے اس کو آداب مجلس کا ہی پتہ نہیں ہے جی تو طار علم کو کیا ہونا چاہیے بالکل پوشیدہ لیکن علم سے انتہائی زیادہ مضبوط تیسری صفت کہ طالب علم کو صرف اور صرف اپنے مقاصد سے تعلق ہونا چاہیے مقصد کے علاوہ نہیں جبریل امین نے آ کر کوئی حال احوال کچھ نہیں پوچھے آپ کیسے ہیں فلاں فلاں نہیں سب سے پہلے سوال داغا ہے یا محمد اخبر نیان اسلام بس. بس صرف اور صرف مقاصد پر آ جائیں کسی سے فضول تک بات نہیں کرنی چاہیے مقصد کی بات اور بس دیکھیں چار یا پانچ سوالات پوچھے ہیں اور سمان تنوع چل کر چلے گئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کو صرف اور صرف مقاصد کے لیے کسی سے وابستگی اور تعلق ہونا چاہیے فضول نہیں آپ کیسے آپ کے گھر والے کیسے ہیں آپ کے بچے کیسے ہیں بھائی کیوں جو مقصد ہے آپ کا وہ حاصل کیجئے اور بس تعارف جا بجا ہر ایک سے دعا سلام طرح طرح کے گروپ ان میں بس ایڈ ہونا پانچ لوگوں کو یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے اور نہ جانے کون کون سے خرافات میں نہیں نہیں مومن کا یہ کام نہیں مومن سیدھا سادا بالکل چھپا ہوا اور اللہ سے اس کا تعلق مضبوط اور علم سے وابستگی اس کی ہونی چاہیے تو خیر طالب علم کے لیے ان طالب علم کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں ایک پاکیزی اور بھارت کا خیال رکھے نمبر دو اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں زیادہ ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے نمبر تین یہ کہ اپنے مقاصد سے, سے نہیں یہ ہے حدیث اس حدیث کے اندر وضو کے حوالے سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وضو کو تام اور مکمل کیا کرو وضو میں کوئی کمی اور کوتا نہیں رہنی چاہیے آزاد کو دھونے میں پورا پورا دھونا چاہیے فرائض کا سنتوں کا اور مستحبات کا خیال رکھ کر کرنا چاہیے وہ ایسے کہ رت عبداللہ نے عمر فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزبے سے واپس لوٹ رہے تھے اور مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے یہاں تک ہم ایک پانی پر پہنچے تو ہم میں سے بعض لوگوں نے بڑی جلدی جلدی جو ہے نا وزو کیا اثر کا وقت تھا تو انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا یہاں تک کہ ان سے جدید میں کیا ہو گئی ان کے پاؤں کی جو ایڑیاں تھی وہ خوشک رہ گئی اور اگر ایڑی خشک ہو تو وہ سامنے نظر بھی آتی ہے تو جب ان کو دیکھا گیا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھی تو آپ علیہ سد اسلام نے چھا فرمایا وئی آخاب من النار کہ ہلاکت ہے ایڑیوں والوں کے لیے آپ کی کیا مطلب یعنی جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کو جہنم کی آگ نہ چھولے پھر آپ نے اگلا جملہ فرمایا اپنے وضو کو کامل کیا کرو جی ہاں تو جلدی جلدی وضو کر کے اس طرح کرنا کہ آزاد صحیح طریقے سے نہ دھلے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ وزو کرے انتہائی زیادہ اہتمام کے ساتھ فرائض کا خیال رکھتے ہوئے سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے دیکھیے ذرا رضی اللہ, اللہ قال عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اللہ ہم لوٹے معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام علیہ السلام کے میں امر مم سے مدینہ کی طرف حتا اذا کننا بن یہاں تک اذا کننا جب تھے ہم بھما ان ایک پانی پر بتری راستے میں تاجلا قومن ہند اثر کے وقت بعض لوگوں نے جلدی کی اثر کے وقت قوم کچھ لوگوں نے جلدی کی وہم کیجال اور وہ جلدی میں تھے عاجل کی جمع جلدی کرنے والا وہم رجالم اور وہ جلدی میں تھے فن الیہم پس جب ہم پہنچے ان کو فن الیہم نہ من ختم ہونا تھا مطلب یہ کہ ہم جب ان کو پہنچے ہمارا سفر جب ان تک مکمل ہوا فن تین بس جب ہم ان کو پہنچے تو تلوحو اور ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی ظاہر تھی تلوف ظاہر تھی نظر آ رہی تھی لم یمت سہل نہیں چھو تھا ان ایڑیوں کو پانی نے لم یمت سہل نہیں چھو تھا ان ایڑیوں کو پانی نے فکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کچھ لوگ وہ ہم سے آگے آگے جن نے جلدی کی تھی اور آ کر انہوں نے پانی پر وضو کر لیا تھا تو میں پیچھے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے تو اب جب ہم پہنچے ان کو تو ہم نے دیکھا کہ ان کی اڑیاں ہو سکتی تو اس موقع پر آپ نے فرمایا فکال رسول اللہ ہلاکت ایڑیوں والوں کے لیے مینندار آپ کی ہلاکت اس پہ وضو آ مطلب اقمال کامل کیا کرو مکمل کیا کرو وزو کو اس پہ ضو میں اکمال کیا کرو مکمل کیا کرو کامل وضو کیا کرو حدیث نمبر تین، حضرت ذر فرماتے ہیں مشہور روایت آپ سنتے رہتے ہوں گے حضرت ذر فرماتے ہیں اپنی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے کہ مجھے اتنا اتنا بھی یاد ہے کہ وہ موسم کون سا تھا اور کیا حالت تھی حضرت ذر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جھاڑے کے موسم میں خزاں کے موسم میں نکلے باہر اس حال میں کہ درختوں سے پتے گر رہے تھے تو آپ نے دو ٹینیوں کو پکڑا ایک درخت کی تو جب آپ نے دو ٹینیوں کو پکڑا تو پتے پہلے سے گر رہے تھے تو مزید گرنا شروع ہو گئے تو آپ نے مجھے کہا پکارا یا ابا تو میں نے کہا لبئی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اللہ کے رسول فرمائیے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے اور خالی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس بندے سے اس کے گناہ بھی ایسے ہی جڑتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے جڑ رہے ہیں جی ہاں تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے نہیں ہوتے البتہ اگر اللہ کی رحمت جوڑی میں آئے اللہ معاف کرنے پہ آ جائے تو سب کچھ معاف کر سکتا ہے اس سے کون پوچھ سکتا تعنبی صلی الله عليه وسلم حرت گزر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خارجہ آپ نکلے زمان سردی کے زمانے میں, میں ولوری کا یعنی خزاں ہے جاڑے کا موسم ولور حافت ولور پتے یت حافت و گر رہے تھے یت حافت گر رہے تھے فقدہ بےغس نئی کی تسنیا ہے حسن ٹینی کو کہتے فقا کا بےغس نئی نئے آپ علیہ سلاۃ والسلام نے ایک درخت کی دو ٹینیوں کو پکڑا کال پھر آپ علیہ سلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں ابو ذر کہتے ہیں ابو ذر نے کہا کہ فجا کل ورافتوں تو پس وہ پتے مزید گرنے لگے فج اعلی کہتے ہیں کہ جب تحافت نے دو ٹہنیوں کو پکڑا تو کالا گزر کہتے ہیں فج الا ذال کل ورک وہ پتے مزید گرنا شروع ہو گئے تو پہلے سے گر رہے تھے تو اب جب ہاتھ میں پکڑ لیا ٹہنی کو تو مزید گرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ ویسے بھی اگر بہار کے موسم میں جب کہ پتہ انتہائی مضبوط ہوتا ہے اپنے درخت کے ساتھ اس کو بھی اگر آپ ہاتھ سے پکڑیں گے تو این ممکن ہے اس کا پتہ گر جائے اور جب ہولی خزاں کا موسم جب پتے بالکل کچے ہو جاتے ہیں خود بخود گر رہے ہوتے ہیں جب اس ٹہری کو ہاتھ میں پکڑ لیا جائے تو ویسے ہی سارے پتے گر جاتے ہیں تو فج اعلی زال ورق جب آپ نے دو ٹہریوں کو اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑا تو زالے کل ورق یا مزید پتے گرنا شروع ہو گئے پال اب راغی پھر کہتے ہیں آپ تو میں نے کہا آب، آب علیہ کے مبارک سے میرا نام نکلا تو میں نے کہا رسول اللہ میں حاضر ہوں اللہ کے رسول کالا سلاۃ وسلام عبد السلم بے شک مسلمان بندہ وجہ اللہ جب نماز پڑھتا ہے یریید بہا وجہ اللہ اور اس نماز سے خالی اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے اس کی یوریدو چاہتا ہے اس نماز کے ذریعے سے وجہ اللہ اللہ کی رضا تو فتحا فتح عنہ بو تو گرتے ہیں اس سے اس کے گناہ کما تحف کما کما تحافت حاضل الورق عن انہا دشرتی یا کما تحافت کہہ رہے ہیں آپ اس کو کما تحافت اس کما تحافت و الورق جیسے یہ پتے گر رہے ہیں عن دہش ش اس طرح سے جی ہاں تو جب مومن بندہ نماز پڑھتا ہے خالد اللہ کی رضا کے لیے تو اس سے اس کے بنا بھی ایسے ہی جڑتے ہیں امی جزاكم اللہ خیر حدیث نمبر چار عن رबिया بنت مكاب رضی اللہ تعالی کنت ابيتم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم hay hay رबिया बिनकाب کہتے ہیں کہ میں نے اپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جن رات گزاری میں اپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے رات کو وضو کا پانی بھی لا کر رکھا اور آپ کی جو ضرورت کی اشیاء تھی وہ بھی لا کر آپ علیہ السلام کو دے دی تو آپ علیہ السلام کو اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی میں رکھا اور آپ کی جو بھی ضرورت کی چیز تھی میں نے لا کر جب دی تو آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے کہا کہ مان کیا مانگتا ہے آئے آئے آئے, آئے. پیغمبر نے کہا کہ مان کیا مانگتا ہے میں نے کہا کہ یار رسول اللہ آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں اس فی الجنہ آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں آپ نے فرمایا غیر ظالق اس کے علاوہ کوئی اور خواہش کوئی اور تمنا میں نے کہو اذا کا بس یہی ہے جب آپ کی مرابقت نصیب ہوگی اللہ نے دنیا میں بھی دے دی ہے آخرت میں بھی دے دی تو اور کیا چاہیے بس یہی ہے آپ نے اللہ جملہ جو اشار فرمایا وہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ پیغمبر اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں اچھا جب یہی بات ہے تو فائنی حال نفسے کا بےکثرت اگر یہ چاہتے ہو نا تو پھر میرے ساتھ تعاون کرنا اپنی ذات پر بےکثرت سجود کسرت سجدوں سے زیادہ سجدے کرنا زیادہ نمازیں پڑھنا تو امید ہے کہ آپ کی دعا اور آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی تو جب ایک صحابی سے خوش ہو کر پیغمبر اس کو کہہ رہا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے پھر جب صحابی مانگتا ہے پھر بھی پیغمبر اس کے جواب میں کہتے ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ میرا تعاون کرنا پڑے گا تمہیں سجدوں کے ساتھ کسرت سجدوں کسرت سہدوں سے میرا تعاون کرو گے میرے ساتھ تو پھر تمہیں تمہاری تمنا اور تمہاری خواہش مل سکتی ہے آیا ان ربیہ نے کہا بن رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ابيتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت ابيتو میں رات میں نے رات گزاری كنت ابيتو ابھی تو بات یہ بھی تو معنی ہوتے ہیں رات گزارنے کے تو مطلب كنت ابيتو میں نے رات گزاری تھی گزشتہ زمانے میں میں نے رات گزاری تھی اپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فأتیتہ بوضوہی واؤ کے ذمہ کے ساتھ پڑیں گے تو کہتے ہیں وضو کو جو آزائے مخصوصہ کے دھونے کا نام ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے وضو کیا تو وضو کہتے ہیں لیکن جب واؤ پر فتحہ پڑھیں گے وضو تو کہتے ہیں وضو کے پانی کو جس کے ذریعے سے وضو کیا جاتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے پانی تو واؤ کا یہاں پر فتحہ ہے فی تو پس میں لایا آپ علیہ السلات و کے پاس بے واضو آپ کے وضو کا پانی وحاجتی ہی اور آپ کی ضرورت کی اشیاء فقال علی آپ کو اچھا لگا میرا یہ آپ کی خدمت کرنا فآب فا علیہ, علیہ السلام نے مجھ سے کہا سل مان سل سل علیہ السلام امر ہے سل مان فقلتو میں نے کہا اسال کا مرافقت کا فی الجنہ میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کا ساتھ آپ کا ساتھ مانگتا ہوں جنت جنت میں کالا اب رضا آپ نے پھر فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور تو بننا کل ہوا جا میں نے کہا بس اللہ کے رسول یہی کہا بس یہی ہوا جا کا بس یہی قال آپ نے فرمایا مایا میری مدد کر الا نفس کا اپنے آپ پر بیکسر سوجود سجدوں کی زیادتی کی بنا پر سجدوں کی زیادتی سے تو میری مدد کر اپنے نفس پر اپنے آپ پر زیادہ سجدوں کے ساتھ یعنی تم زیادہ سجدے کرو گے تمہارا زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے گویا میرا تعامل ہوگا اور میں تمہیں کیا کر لوں گا پھر اپنے ساتھ لے جاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کا فل جنت جنت میں اللہ ہم سب کو آپ علیہ السلام کے ساتھ نصیب فرمائے جنت میں حدیث نمبر پانچ عن النومان بن بشیق قال اکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُسَوِّي صُفُوفَنَا كَانَا حَتَّى كَانَّمَا يُسَوِّبِي بِالُقْدَاحَ جی یہ ہے کہ جس میں صفوں کی درستگی کے حوالے سے بیان ہے کہ آپ علیہ سلاۃ وسلام صفوں کو خوب درست فرمایا کرتے تھے کب نماز میں نماز سے پہلے آپ علیہ سلاط وسلام آغاز میں انتہائی زیادہ اہتمام کے ساتھ سف درست فرمایا کرتے تھے سب کو ایک ایک کے پاس جا کر آپ آلے سلام اس کو ٹھیک کیا کرتے تھے اور صف کو سیدھا کیا کرتے تھے صحابی فرماتے ہیں کہ آپ سف کو اتنا سیدھا کر دیتے تھے گویا سف کے ذریعے سے تیر کو سیدھا کیا جائے گا تیر کو کمان میں بالکل سیدھا رکھنا پڑتا ہے جب تیر کو کہیں مارنا ہوتا ہے پھینکنا ہوتا ہے تو کمان میں بالکل سیدھا رکھنا پڑتا ہے تو صحابی کہتے ہیں صفوں کو اتنا سیدھا کر دیا جاتا تھا گویا کے اس سف کے ذریعے سے تیر کو سیدھا کیا جائے گا یہ بہت دور کی بات ہے اس کو بڑے غور لوگ اس کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی صفوں کو تیروں کی طرح سیدھا کرتے تھے ٹھیک ہے کہنے کی حد تک تو بات سمجھ میں آنے والی ہے لیکن صفوں کو اتنا سیدھا فرمایا دیا کرتے تھے گویا تیر کو اب سف کے ذریعے سے سیدھا رکھا جائے گا نہیں آئی بات سمجھ اتنا سیدھا فرمایا کرتے تھے تو پھر صحبی کہتے ہیں کہ اب جب ہم خود جب سفے سیدھی کرنے لگ گئے اب ہم کو جب اہمیت پتہ چل گئی ہم خود بالکل صفوں کو شیرہ کر دیا کرتے تھے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ ہم اب سمجھ گئے ہیں تو آپ نے پھر اس اہتمام کرنا چھوڑ دیا آپ اب ہر ایک کے پاس نہیں جاتے تھے تو ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ آپ حجرہ وارث سے باہر تشریف لائے اور آپ آ کر کیونکہ اب اہتمام ہو جاتا تھا ہوتی صفوں کے سیدھے کرنے کا تو ایک دن آپ تشریف لائے اور بس قریب تھا کہ آپ تکبیر کہنے والے تھے کہ اچانک آپ کی ایک شخص پر نظر پڑی کہ جس کا سینا سب سے باہر کو نکلا ہوا تھا تو اپ نے سب کو مخاطب ہو کر کہا یا عباد اللہ اللہ کے بندو لا تصفوں صفوفکم الا يخالفن الله بين وجوهکم اپنی صفوں کو نمازوں میں درست رکھا کرو اپنی صفوں کو درست رکھا کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں مخالفت پیدا فرما دیں گے اگرچہ وجوہ کا تکر ہے لیکن مراد قلب ہے کہ تمہارے چہروں میں مخالفت ڈال دیں گے کیا مطلب تمارے دل میں مخالفت ڈال دیں گے کہ تم ایک دوسرے کے خلاف ہو جاؤ گے اگر آج دیکھیں گے مخالفت میں مخالفت کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نمازوں میں صفوں کا درست نہ ہونا مردوں کی جی دیکھیے گا حدیث کو پانی نو مان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال مان ابن اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کال فرماتے ہیں کان رسول اللہ اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ علیہ سیدھا فرمایا کرتے تھے بےحل خدا یہاں تک کہ گویا کے درست کیا جائے گا بہا ان صفوں کے ذریعے سے القدا تیروں کو قدہ کی جمع ہے اس تیر کو تیر کو کہتے ہیں بس اتنا سمجھیے آپ باقی آپ بڑے ہو کا تھوڑا سا فرق سمجھ لائیں گے سہم اور قدہ میں فرق سہم وہ تیر ہوتا ہے کہ جس کے پھل وغیرہ بھی ہوتے ہیں قد اس کو کہتے ہیں جس کے پھل نہیں ہوتے خیر ہتہ يس... القدا قدہ کی جمع تیر تو ان یو سب یا گویا کہ ان صفوں کے ذریعے سے تیر کو سیدھا کیا جائے گا کے خراجا یعنی پھر اس کے بعد آپ نے کیا کر لیا اتنا اہتمام کرنا چھوڑ دیے پھر آپ ہماری صفوں کو سیدھا نہیں فرمایا کرتے تھے ہم خود ہی کر لیتے تھے لیکن سم و خراجہ یومن پھر ایک دن آپ علیہ السلاط السلام تشریف لائے نکلے اپنے حجرے سے تو جیسے ہی آپ حجرے سے نکلتے تھے تو یہاں تک کے قریب تھا کہ آپ تقبیر کہتے آپ تقبیر تحمہ والی پہلی تقبیر کہنے کے قریب تھے کہ فرا آ رجولن آپ نے اچانک فراب وجا کیا اچانک آپ نے دیکھا رجولن ایک شخص کو بادین صدره کہ بادین صدره کہ اس کا سینہ ظاہر تھا میں نے صف سے صف سے اس کا سینہ صف سے ظاہر تھا یعنی نکلا ہوا تھا بادین صدره من الصف اس کا سینہ صف سے نکلا ہوا تھا یعنی صف سے باہر تھا فقالت وا قال رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عباد الله اللہ کے بندو لا تسبوا صفوفکم تم ضرور سیدھا رکھا کرو اپنی صفوں کو اولی خالفن اللہ, بین یا اللہ تبارک و تعالی مخالفت ڈال دیں گے تمہارے چہروں میں یعنی تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی مخالفت ڈال دیں گے تو اس لیے صفوں کا اہتمام ہونا چاہیے صفوں کی درستگی ہونی چاہیے و آخر دعوانا ان الحمد la